بسم بسرحمن ورحم الحمد اللہ محمد محمد. <سلام علیکم> <صفح> <صفح> <سلام> و رحمۃ وحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتبہ سکنہ میں موجود تمام میں اور تمام سامعین کو السلام علیکم شموشن السلام وبرکۃ فق اللہ وسلم صلی دس باب و سلاد درس نمبر تینتیس صفحہ نمبر چون چو اور سطح نمبر پندرہ سے جو ہے نیا درج شروع ہو جاتا ہے اور یہ درس جو ہے کے بارے میں سجدے کے اندر کیا کیا چیزیں واجب ہے اس سلسلے میں یہ درس ہے اس کو ہم ایک تھوڑا توجہ جیسے آپ لوگوں کو پیش کر لیں تو نماز کے واجبات میں سے ایک اہم واجب اور نماز کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن سجدہ ہے ہاں جی سجدے میں انسان جو ہے پیشانی زمین پر رکھتے ہیں یا کوئی بھی پاک چیز سمر سکے روشنی میں کسی بھی پاک چیز پر جیسے جا نماز ہے ان پر بھی ہم ہمارے فقرے کے مطابق نماز پڑھ سکتے ہیں باقی جو ہے اسلام کے بادشاہ کا جیسا التش ہے ان کے لیے مٹی کے ساتھ دگاہ ورا ہونا یا لکڑی کا سردگاہ ہونا یا مٹی سے بنے ہوئے ہونا ضروری ہے ہاں جی لیکن ہمارے لیے مٹی پر بھی ہو تو بھی صحیح ہے پتھر کے اوپر بھی صحیح ہے اور جان جا نماز جو کپڑے سے بنایا ہوا اس پر بھی ہمیں یا کسی بھی پاک چادر پر فرش پر ہمیں نماز پڑھنا جائز ہے لیکن دے وہ پاک ہو ہمیں بعض پاک چیزیں جیسے مثلا روٹی ہے اس پر سیدھا کرنے جائز نہیں ہیں ہے. پاک ہے لیکن جائز نہیں کیوں لیکن روٹی کی توہین ہے ہاں روٹی کی حضر روٹی کی توہین نہیں سو جیسے روٹی کے اوپر نہیں کرتے ہیں کھانے کی چیز کے اوپر لیکن جو بچھونے کی چیزیں ہیں کپڑا ہے جانواز ہے ہاں باقی پتھر ہے مٹی ہے ان سب پر ہم لوگ سدا کر سکتے ہیں تو یہاں کبھی بعض خوران کبھی کبھار سوال بھی کرتے ہیں یا شاہ لگانا ہمارے لیے چاہیے سی یعنی سالت شاہ لگاتے ہیں تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہوئے شاہ جگہ لگائیں تو لگا سکتے ہیں کوئی منع نہیں ہے ہاں جی چونکہ مٹی ہے مٹی کی سر جگہ پہ شاہجہاں کرنا شرن کو بالکل صحیح ہے لیکن یہ کہ سہزگہ تھوڑا بڑا ہو کہ آپ کے ناک بھی اس سر پر آ جائیں یا دو سہزگاہ لگائیں جس سے آپ کی پیشانی اور ناک دونوں کو آ جائے چاہوں کیونکہ ہماری فکر روشنی میں جب آپ چھوٹا سر جگہ لگیں گے تو ناک زمین پہ نہیں لگے گا تو ناک کا زمین پر لگنا سنت ہے تو ہم ایک سنت کو آمدن نہ چھوڑیں ہن چونکہ جتنے سنتیں آپ پورا کریں گے اتنا آپ کے نماز میں قبولیت کا پہلو پایا جائے گا اور وہ نماز میں ثواب زیادہ ملے گا لہٰذا ایک سنت کو ہم آمدن طرح کیوں کریں اس لیے جو ہے اگر کوئی لکڑی کا سر جگہ ہو یا مٹی کا پتھر کا تو وہ تھوڑا سا بڑا سا لگائیں تاکہ آپ کے ناک بھی اس پر لگے جس طرح پیشہ لگنے کے ساتھ ساتھ تاکہ وہ ایک سنت آمدن نہ رہنا چاہے باقی جگہ شہزادہ استعمال کرنے شہران لکڑی کا بنا جیسے ہمارے گاؤں میں پہلے لکڑی کا عام طور بنا ہوا ہوتا تھا لوگ رکھتے تھے کیونکہ گھر کے ہر جگہ جانیمرس وغیرہ نہیں ہوتے تھے غریب لوگ تھے تو اسی طرح سے تاکہ شہزاد پاک جگہ پر ہو کیونکہ اس سے اس لیے جو ہے لگاتے تھے ہمیں خودیات سے ہم بنا کے اوپر اٹھا کے رکھتے تھے نماز کے اوپر لگائے پھر اوپر اٹھا کے رکھتے تھے بچوں کی پونچھ سے دور رکھتے تھے تاکہ وہ نہ جس سے نہ ہو یقیناً پاک لہذا جی نماز کے اہم ترین ارکان میں سیک رکن سج جائے ہاں جی جو ہے وہ عظیم ترین مقام ہے جس میں انسان کے عاجزی کا انتہا ہے اللہ کے حضور میں اور عادث مبارکبے میں آیا ہے انسان سجے کی حالت میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے اور اللہ جو ہے انسان کے سجے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں سرجے میں اس لیے ہم لوگ سہدۂ شکر کرنے کا وجہ بھی یہی ہے کہ سہجۂ شکر میں اللہ ہمارے دعائیں زیادہ سنتا ہے کیونکہ سہجے کی حالت میں کی حالت میں انسان اللہ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے نماز ارکان میں سے جو واجب کیا ہے وہ من نماز کے ارکان میں سے ایک اور واجبہ اہم واجبات میں سے یہ ہے اسد سجدہ کرنا ہر نماز کے اندر ہر رقط کے اندر ایک اہم رکن سجدہ ہے سجدہ کیا ہے شرم واہ و من الارکان الزام الواجبت واجب, واجب واجب کا تجربہ پہلا کرو واجب ازام بڑے ارکان من کے معنی سے یعنی یہ واجب بڑے ارکان میں سے ایک ہے واب یعنی یہ سجدہ کرنا من الر ارکان الواجب واجب الزام بڑے ارکان میں سے ایک ہے تو لہٰذا اس کا آپ آمدن کبھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں پھر کلرکد ہر رقد میں جو ہے سزا کرنا واجب بڑے ارکان میں سے کتنی دفعہ مر رہتے یعنی دو دفعہ رکو ایک مرتبہ ہے اور سجدہ جو ہے دو مرتبہ ہے حلقات کے اندر اور سجا کے سجزے میں کتنی اعضاء کا زمین پر لگنا واجب ہے تو یہ خاص طور پر خیال رکھیں آزاد میں زمین پر جو ہے سجہ پریشانی کا زمین پر لگنا واجب ہے دونوں ہاتھیلیوں کا زمین پر لگنا واجب ہے دونوں گھٹنوں کا اور دونوں پاؤں کے جو بڑا انگوٹھا ہے اس کا اندرونی حصہ زمین پر لگنا واجب ہے بڑا انگوٹھا کا زمین پر لگنا واجب ہے اگر کسی کو کوئی بیماری کوئی تکلیف نہ ہو عام حالت میں یہ حکم ہے لیکن اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے مثلا پاؤں گھٹنے میں تکلیف ہے پاؤں میں تکلیف ہے پاؤں کو بڑا انگوٹھا نہیں لگ سکتا اس کو کوئی بیماری اس کو اٹھا کے رہنے پہ تو وہ الگ بات ہے بیماری میں آپ کے لیے بہت سی گنجائش ہے جو بھی اعضا زمین پر نہیں رکھ سکا اٹھا کے رکھنا پڑا اٹھا کے رکھ سکتے ہیں. لیکن یہ حکم نارمل حالت میں ہے نارمل حالت میں انسات آزا کا شجے کے حالت میں زمین پر ٹکنا واجب ہے ناک کا زمین پر ٹکنا سنت ہے واجب ہے، نہیں ہے فرماتے ہیں اب سجدے کی صورت یہ صورت و کی شکل صورت یہ ہے ان یا ذائق رکھے نماز گزار بعض جفات بعض کچھ ایسا جفات آپ اپنے پیشانی کا پیشانی کا کچھ ایسا یہ وہی سزگاہ رکھیں گے تو کچھ ایسا زمین پر لگے گا ہاں اور تمام یا پورا سجد پیشانی سزگاہ نہیں لگے تو پورا پیشانی زمین پر لگے گا یقینی طور پر تو آپ بعد بعض پیشانی یا پورے پیشانی علام و اللہ اپنے جان نماز پر رکھیں ساتھ اس نوطے کو خیال رکھنا چاہیے فرمت ہے مخصوف کھلی حالت میں کھلی حالت میں کیا مطلب ہے یعنی جیسے خواتین آپ کے چادر پہنتی ہے تو چادر آپ کی پیشانی بالکل پیشانی مثلا آنکھ کے قریب نہ آیا ہو جس ہم پیشانی بولتے ہیں نماز میں وہ پیشانی جو ہے آپ کا بال چھپ جائے پھر پیشانی کھولا ہو پیشانی جان پرن چاہیے یا پیشانی کا کچھ ایسا بھی جانے پر لگا تو بھی نماز صحیح لیکن اگر آپ نے چادر کو اتنا نیچے کیا ہوا ہو کہ آپ کا بالکل پورا پیشانی چادر کے نیچے ہو تو وہ نماز صحیح نہیں ہے کیونکہ ریاست فرماتے مقصوفاً آپ لوگ یہ بات خاص خیال رکھیں یعنی کھلا پیشانی پیشانی زمین پر پورا پیشانی یا کچھ پیشانی زمین بن لگنا ضروری ہے خود اس کا پیشانی خود لگنا ضروری ہے بیچ میں حائل کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے کپڑا بیچ میں نہیں ہونا چاہیے ٹوپی بھی اس میں نہیں ہونی چاہیے مردوں کے لیے ہاں جی خواتین کے چادر آنے کے امکان ہے وہ بھی اس میں نہیں ہونے چاہیے حتٰ بال بھی نہیں آنے چاہیے بال بھی پیشانی پر نہیں آنے چاہیے بال پیشے رکھیں ہاں مالج میں تو مردوں کے لیے یہ امکان ہے کچھ بال بڑا رکھتے نہیں تو پیشانی پہ آ جاتے ہیں تو سدے میں جائیں تو پیشانی پہ آ جانے بال بھی نہیں ہونے چاہیے میں مشہور کھلی حالت میں پیشانی خود کا زمین پر ٹیکنا واجب ہے تو و یجب وفی اور میں واجب ہے یزا یہ خیال رکھیں کف یدے ہی ید دونوں ہاتھ کف ہتھلیاں دونوں ہاتھوں کی ہتھلیوں کو زمین پر رکھنا اور رغبتے ہی دونوں گھٹنوں کا رغبتن ایک گنہ کے معنی میں رغ بت دونوں گنا ہی اس نے اس کے دونوں گھٹنوں کا زمین پر رکھنا تو یہ چار اعضا ہو گیا و ابہام رجلے ہی ہم بڑے انگوٹھے کو بلتے ہیں یعنی ابہام میں دو بڑے انگوٹھے رجلے دونوں پیروں کے اور دونوں پیروں کے دو بڑے انگوٹھے جو ہے وہ زمین پر رکھیں علام و اللہ اس کی جانب پر تو یہ کل ساتھ آزا ہو گیا ٹھیک پیشانی دونوں ہاتھ دو ہتھلی دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کے بڑے انگوٹھے کا زمین پر رہنا ضروری ہے جانب پر رہنا ہاں پیشانی گھٹنا تو ہر کوئی رہ لیتے ہیں ہاتھ پہ رہ لیتے ہیں لیکن کچھ لوگ پاؤں اٹھا کے رکھتے ہیں یہ آپ لوگ بھی خیال رکھیں اس پر خاص خیال رکھیں ہاں جی چونکہ میں یہاں نماز پڑھاتا ہوں اور میں خیال رکھتا ہوں تو کچھ لوگ پاؤں کو اٹھا کے رکھیں ایک پاؤں کو یا دونوں کو اٹھاتے ہیں کوئی بیماری کی وجہ سے اٹھا کے رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ زمین پر رکھنے میں درد ہے تو اس وجہ اٹھا کے رکھیں تو اس وقت نماز کو حل نہیں لیکن بیماری کے بغیر آپ اگر ایک پاؤں کو اٹھا کے رکھیں ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں کے اوپر چڑھا کے رکھیں تو یہ غلط ہے اس آپ لوگ خاص خیال رکھیں اور نماز میں خاص پر اس پر خیال رکھیں کیونکہ سر سے نا آپ نے پڑھ لینا یہاں پر اب ہام دونوں پاؤں کے بڑے انگوٹھے کا جا نماز پر رکھنا واجب علامہ مصلح ہو بڑے انگوٹھے کا انگوٹھے کا آنگو زمین پر لگنا واجب ہے یا پاؤں کو اٹھا کے نہ رکھیں ایک پاؤں کے اوپر دوسرے پاؤں کو چڑھا کے نہ رکھیں سجدے میں جب آپ سجدے میں ہیں تو چونکہ جو ہے یہ حکم ہے شریعت کا ہاں نماز چونکہ ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں شریعت کی ترقے پر کریں شریعت نے جیسا کہا ویسا کریں تو ہماری عبادت صحیح ہوگی اپنے مرضی سے جہاں رکھنا چاہیے پھر صحیح نہیں ہوگا اور فرمایا اپنے جو ابہ میری دونوں پاؤں کے بڑے انگوٹھے کو جانماس پہ رکھیں مستقلََََََََََََََََََََ طرح لگ جواب زمین میں ٹکتے ہوئے مستقلََََََََََََََََََََ عالی ہی میں ناصافلے نیچے سے آپ گھٹنوں کو پہلے زمین پر رکھیں پھر ہاتھوں کو زمین پر رکھیں پھر پیشانی کو زمین پر رکھیں اس اوارے کا مطلب یہ نیچے سے ٹیکتے ہوئے مستقل اعلی بھی ناصافل نیچے سے اوپر کی طرف جائیں رکھتے چلیں جانچ پر وہ مستقل پھر وزن ڈالیں سے سر پر اعلیٰ مسجد ہی جس کی سازگہ پہ پھر سر کی جانب وزن زیادہ ہو زیادہ وزن سر پہ ہو پھر ہاتھوں پہ پھر گھٹنوں پہ پاؤں کے انگوٹھے پر وزن کماتے پکانے موضع سجوتے ہو اور آپ کے سزا کرنے کے جو جگہ ہے وہ مصعین برابر ہونے چاہیے لی موضے کے آپ کی کھڑا ہونے کی جگہ سے وہ پلین ہونے چاہیے برابر ہونے چاہیے یا بھرماتیں یا برابر ہونی چاہیے اور اندر یا تھوڑا نیچے ہو سائزہ کرنے کی جگہ نیچے ہو تو مثلاً ہے اوپر زیادہ نہیں ہونی چاہیے مجھے وہی نے اور اگر سرزہ کا نہیں جگہ واقع عرفہ زیادہ اونچا بقا دل لپ ایک این کے برابر اس ایند سے بڑا سیمنٹ کا ایند نہیں ہے جی سیمنٹ تو ان کو ہم جو ہے کافی اونچا ہوتا وہ جو دوسرا جو چراغ کے رہتے جیسے پنجاب میں استعمال ہوتی ہے اس کو ہم ایندھ بولتے ہیں وہ جو ہے جو پکا ہوا چراغ کا جو ہے ہاں جی چکنی مٹی کا جو ایندھ ہے زیادہ زیادہ دو یا تین اینچ سے دو اینچ ہوتی ہے اس کے لیے جو ہے تھک وہ مراد ہے یعنی دو تین اینچ سے زیادہ اونچا نہ کریں پانچ چھ اینچ اونچا نہ کریں دو تین اینچ اگر آپ کو سجا کرنے کی جگہ اونچا ہو جائے تو وہ حرت نہیں اور کان موضوع سجا کرنے کی جگہ مساوین برابر لمبی موضے قیام ہی کھڑا ہونے کی جگہ سے او اندر یا نیچے وہ ان وقہ عرف آ اونچا بکا دل ایک انٹ کے برابر تو وہ نہیں دو تین انچ والا لاباس ابھی تو کوئی حرض نہیں ہے قبل جی لیکن اگر آپ عزیز آ جائیں سجزا کرنے میں نیچے زیادہ نہیں جھگ سکا تو یا جز و جیسا آئیں یا عرف یعنی کسی چیز کو اونچا کریں جیسے تغیا وغیرہ کو رکھیں اونچا کریں فیا جدا لے ہی پھر اس پر سجا کریں اور یوم یا سجے کے لیے اشارہ کریں ہاں جی بیمار ہو تکلیف ہو نیچے نہیں جھک سکتا ہے تو جیسے آپ جو ہیں کوئی لکڑی بگڑی کا کوئی چیز بنا کے اونچا کر کے سرزگاہ بنا کے یا تکیا وغیرہ رکھے اس کے اوپر سردے کر سکتے ہیں کر ویل چیئر بنایا اس کے لیے ہاں جی بادہ کرسی بنایا اس پر کھر سکتے ہیں جب آپ سرزہ نیچے نہیں جھک سکتے ہیں لیکن جھک سکتے ہیں تو وہی ترقی پھر حرمت واحد ہوئی سرزے میں واجب ہے تو معنی نہ تو تمام اعضاء کا زمین پر ٹکنے کا اطمینان کا سانس ہونا نان لینا اور تسویحت الواجن اور ایک تصویر پڑھنا ہاں جی بحاجی سگا ان الفاظ میں سبحان رب بی العلیٰ وبحمد پاک اور منزہ میرا رب جو کہ بلند مرتبہ والا اعلیٰ ہے, ہے وبحمد اور ساتھ ہی میں اس کی ہمت کرتا ہوں ہاں جی یہ تصویر ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے او یا اس کے اور بھی شکل ہیں یہ ہمیں سب کو یاد تھی یہی جی بالکل جامع تصویر ہے لیکن دوسرے صورتیں بھی پڑھنا جائز سے یا یوں پڑھیں سبحان اللہ آلہ رب کی دیور اعلیٰ ہے پاک و ہے اللہ جو کہ بولان مرتبہ والا ہے پھر وہ بھی ہم دہی اس کے پاس اضافہ کریں یا او سبحان اللہ ہاں جی یا او سبحان اللّہ ہاں جی یا سبحان اللہ یار جی یا سبحان اللہ, جی؟ اللہ, جی؟ اللہ, جی؟ اللہ پر اس میں عظیم نہ پڑھیں ہاں جی یا سبحان اللہ اور او سبحان ربی ال یاد جو ہے وہ ابھی ہم اور سبحان اللہ اعلیٰ محموم آئے صبحان اللہ و ابھی صرف سبحان اللہ بہ ہم پڑھیں دونوں سرتیں جو ایک سبحان اللہ ربی العلیٰ ہاں بھی رب لائیں دونوں لائیں یا سبحان اللہ پڑھیں اور رب نہ لائیں یہ سب صورتیں صحیح او اللہ یا صرف سبحان اللہ پڑھیں یا اگر بہت شارٹی میں تو صرف اللہ پڑھ لے آپ نے میں تو بھی صحیح پرہ و راس من سے سجدے سے سر اٹھائیں الحد دلق جی تشدد کی حالت تک آجائیں جائیں ود اور اللہ اکبر پڑھیں اندر رفی سر اٹھاتے ہوئے آپ شہجے سے سر اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر پڑھیں اور تومانی نہ تو یہ دل کے سخا سو بھرحال ہے اپنے سرجۂ پہلے سرد سال اٹھانے کے بعد آپ کا کمر پورا سیدا کرنا واجف ہے آپ کے یہاں ٹھیک ہے جی کمر پورا سیدا کریں پھر چھوٹی دعا پرنا وہ سنت ہے اور تومانی نہ تو اطمینان خان ہے فی حاج خدا تلخافہ یہ دیا آپ نے چند سیکنڈ منٹ کے لیے کمر سیدھا کرنا ہے سرجے سے سال اٹھا کر اس میں اپنے اطمینان کا سان لینا ہے کہ میں نے کمر مکمل سیدھا کر لیا ہے پھر وہ تقبیر پھر اللہ اکبر پڑھیں اندل ہوئی جگتے ہوئے لے سرزت ثانیہ دوسرے سرجے کے لیے وہ تو معنی نہ تو اس میں بطمینان کے ثانیہ میرے ساتھ آزاد زمین پر ٹک چکی ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس تسبی ایک دفعہ تسبیح پھر صحان الرب علّہ بحم دے پڑھیں جس سے ہم نے پہلی رگا تصویر شرجے میں پڑھ لیا پھر بہت تقبیر پھر اللہ اکبر پڑھیں اِند اللہ را پھر راس دوسرے سے بھی سر اٹھاتے ہوئے بھی یہاں پھر اللہ ابر پڑھیں تو یہ اس میں جو ہے خاص طور پر اس بات کو خیال رکھیں ہمارے بہت سے لوگ جو ہے پہلے سجدے سے سر اٹھاتے وقت سر پورا نہیں اٹھاتے ہیں سر اٹھا کے کمر سیدھا نہیں کرتے ہیں. جس طرح چھوت میں بیٹھتی ہیں تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں آپ لوگ یاد رکھو یہ نماز باطل ہے یہ نماز باطل ہے کیونکہ آپ نے یہاں پڑھ لیا دوسری طرف سر سے سر اٹھا کر اطمینان کا ساتھ لینا کمر سیدھا کرنا واجب ہے پھر سجدے میں جانا ہے اگر ہم نے تھوڑا سا سر اٹھایا پھر سجدے میں چلا گیا تو آپ نے ایک واجب کو چھوڑ دیا ہے تو آپ کو یہ نماز باطل ہو جائے گا تو اس پر ہم لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے تو اپنے نماز میں یہ غلطی نہیں کرنا کیونکہ دو سجدوں کے بیچ میں کمر سیدھا کر کے چھوٹی دعا پڑھنا سنت ہے لیکن کمر سیدھا کرنا واجب ہے پھر دوسرے سجدے میں چلا جائیں اس کو خاص طور پر خیال رکھیں اللہ سب کو دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیع